صلی اللہ عم الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع برادرہ سب کچھ بار سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر ایک سو چونتیس اور اوراد خمشہ کا نمبر ایکسٹھ جو ہے سکسٹی ون آپ لوگوں کی مبارکہ میں پہنچا رہا ہوں اور اس میں جو دعی کلمات ہیں چونکہ ہمارے پاس دعا تشفوں میں ہیں اور خان تھا ہم سب میں سے تو اس مبارک جملے کی توضیح میں ہیں و ابھی مُھ سلقہ و سلابت ہاں جی و ابھی منہ و سلابت اس مبارک جملے کی مخضر توضی میں ہیں حضر امام وسیع کاظم جو ہے آپ کی دو صفت یہاں ذکر کیا ایک تو کاظم دوسرا سلابت ان دو سے عظیم سے کیا امرات ہیں سلابت سے کیا امرات ہیں ہاں جی ایک تو آپ کی ذاتِ مبارک کا وسیلہ دیا ہے بیموسا سے اور آپ کی ذاتِ مبارک کو مؤثر قرار دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی دو صفت کو بھی مسیلہ قرار دیا ہے الک اور سلابت ان دو چیزوں کو بھی وسیلہ کرا دیا ہے تو موسیٰ جو ہے آپ کا اصل نام ہے آپ کی ذات مبارک کا نام گرامی ہے ہاں جو ماں باپ نے آپ کا نام رکھا اور آپ کا نام وہ نام ہے جو پیارے نبی نے ہی جو اللہ کے وہی سے بارہ اماموں کا نام تو آپ نے ان کی ولادت سے پہلے ہی آپ نے سب کا نام دے دیا تھا تو یہ آپ کا نام میں ہے الکاظم جو ہے اور وہ سلابت کاظم کا معنی جو ہے آپ کے ہاں خصوصیات میں سے اوصاف یا میں سے ایک کاظم تھے تو کاظم جو ہے لغت میں عربی لغات کے لحاظ سے کازماں یلس منہ کاظمن اس کا معنی جو ہے یہ سنبھال کے سر ہے کاظمن سے غصہ پینے کے معنی میں ضبط کرنا غصہ پی جانا کازم ماں یعنی کسی چیز پہ خاموش رہنا سکوت برتنا کوئی ناگوار واقعہ ہونے کے باوجود ہاں جی ناراض کرنے والی کوئی واقعہ ہونے کے باوجود ہے خاموش رہنا اور غصے کا مظاہرہ نہ کرنا کا زمہ یکزم و کزمن یعنی غصہ نکل جانا اور القاظم و خاموش رہنے والا غصہ پی جانے والا ہن جی غصہ نکلنے والا اس معنی میں آتا ہے قاز مغیر زہروی میں جنہیں اپنے غصہ چھپانا دبانا خاموش رہنا گم سم بیٹھے رہنا غصہ آنے کے باوجود اس کا مظاہرہ نہ کرنا اور آفودہ سے کام لینا تو اسی جو ہے تو جو واقعے کو سامنے رکھے والا امام خاموشہ کاظم علیہ السلام کیا آپ زندگی کے واقعات میں سے ہے تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ غصہ پی جانا ہاں غصے کا اظہار نہ کرنا اور غصے میں آ کر انتقام نہ لینا اور غلام کا نیزوں سے غصہ دلانے والی کام سزاد ہونے کے باوجود انہیں معاف کرنا تو یہ امام علیہ السلام کے خاص اور نمایاں خصوصیات اور صفات جمیلہ اور اخلاق کے حمیدہ میں ست ہے اچنا جو ہے ایک واقعہ آپ کے اسی غصہ پی جانے کے حوالے سے مشہور معروف ہے ہاں جی اثراتی کتابوں میں کہ دو یہ واقعی سن ایک دفعہ جو ہے آپ کی ایک قنیز کے ہاتھوں ان کی بے احتیاطی اور لاپرواہی کی وجہ سے آپ کا ایک بچہ جو ہے سیڑھی سے ان کا سیڑھی سے اترتے وقت یا چڑھتے وقت جو ہے گر کر فوت ہوا اس قنیز کے ہاتھوں سے ایک رواج کے مطابق یہ ہے وہ قنیش ان کے قنیش ہاتھ، کے ہاتھوں سے وہ بچہ جو ہے گر کر فوت ہوا ایک اور روایت کے مطابق جو ہے یہی واقعہ شاد ہو سکتا ہے دو الگ واقعہ یا اسے ایک واقعے کو دو طرخوں سے پیش نقل کیا کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی گرم چیز تھا ہاں جی تو وہ جو ہے ان کے ہاتھوں سے بے احتیاطی سے آپ کے جسم مبارک پر گرا لیکن واقعہ جو ہے وہ غلام کے آزاد بچے کے بالوں کو زیادہ مستند نظر آتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے وہ بچہ گر گیا ہاں بچہ گر کے جو سیڑھی سے چھت سے گر کے بچہ اسے وقت فوت ہو گیا وہ ان کی بے احتیاطی سے جو ہے ان سے یہ عمل ہوا تھا تو وہ ان کی جو بے احتیاطی سے آ کے جسے مبارک پر لگا وہ گرم چیز یا جو ہے وہ بچہ جو ان کے ہاتھوں سے گر گیا تو یہ کنیز انتہائی خوف کھا رہی تھی ہاں جی اور امام کے سامنے جو ہے جب اس سے پوچھا کیا ہوا کیوں کیوں ایسا کیا بچہ ہاتھ سے کیوں گرایا یہ چیز ہاتھ سے کیوں گرائے گرم چیز میرے جسم پہ یا بچہ ہاتھوں سے اس طرح احتیاطی کیوں ہوا تو یہ چیز امام پوچھ رہے تھے تو وہ کنیز پر جو ہے انتہائی وہ کنی خوف کھا رہے اس کنیز نے امام علیہ السلام کے چہرے پر نور چہرے کے جانور پر نگاہ ڈالی تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھا تو چونکہ ان ہی گھروں کے تربیت یافتہ تھی ہاں جی تو عالم محمد علیہ السلام کے گھروں میں رہنے والی غلام اور کنیز بھی جو ہے قرانی مفاہم سے اس گھرانے کی نورانی تربیت و ماحول کی وجہ سے آشنا ہوتے تھے تو اس کنیز نے فوراً جو ہے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور کہیں ول کا عضمین الغیز ہاں یہ مبارک آیات جو ہے انہوں نے تلاوت کی یہ جن وول کا عظمین الغیر کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے مقرب بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ گنا کہ وہ غصہ پی جانے والے ہیں الک عظمی اللہ کے مقرب بندوں کی صفات میں سے ایک صفات ہے تو اس گنیز نے امام علیہ السلام کی شہر مبارک پر دیکھ کر فرمائے اس نے کہیں الک عظمی غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں اللہ کے مقرب بندے تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا ہاں جی میں نے غصہ پی لیا اور امام کا غصہ اس نے دیکھ بھی لیا چہرے پر آپ غصے کے اثر نہیں اس پر اس کا نو نے کہی وہ لافی نا ہاں جی اللہ کی ان مقرر پندوں کی ایک دوسری خاص صفت یہ ہے وہ لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آپ درگزر سے پیش آتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہاں جی میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا اس پر اس کا نیز نے مزید کہی واللہ اللہ سن یہ تینوں اشیات کے تسلسل میں تو اللہ تعالیٰ نیک و خالوں سے محبت کرتا ہے ہاں جی محبت کرتا ہے تو انہوں نے جب یہ کہا اس کا نیز نے تو امام علیہ السلام نے ہاں جی اس پر امام علیہ السلام نے اس کا نیز کو اللہ کی رضا میں آزاد کر امان امام خرما میں نے تم کو اللہ کی رضا کے آزاد کر دے تو آزن گرامی ہم یہاں سے دیہی اندازہ کر لیں ہاں جی کہ عرب ماحول کے مطابق کنیزوں اور غلاموں کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی انہیں ان کے کوتاہیوں پر سزا دینا عام سی بات تھی لیکن مولا امام مسیک اعظم علیہ السلام نے نہ صرف اس کنز کو معاف کر دیا بلکہ اسے اس بہت بڑی کوتاہی پر اور لاوا لاپرواہی جس وجہ سے وہ بچہ فوت ہوا ہاں اس کے باوجود آزاد بھی کر دیا اس کو آزاد کر دیا آزاد کرنے غلاموں پر بہت بڑے احسان ہوتا ہے نیکی ہوتا ہے ان کے ساتھ کیونکہ وہ کسی کے غلامی سے جان چھڑانا اس کو آزاد کرنا اور اپنے پیر پہ کھڑا کرنا تو یہ ہیں ہمارے علمہ علیہ السلام کے نورانی اخلاق اور وہ پاک اور طیب سیراتے ہاں جی ہزاروں درود السلام انہیں پاک اور طیب الواح مقدسہ پہ تو یہ وہی منہ سلکم و سلامت من لفظِ قاضم غصہ پی جانا زنگر میں یہ صفات انتہائی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اکثر جھگڑے فساد فیلنے جو ہیں یہی صفت ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر ہمارے اندر بھی ہمارے پاک امام علیہ السلام کی ہم روزانہ یہ صفت وسلے کے طور پر ہم گنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں علامہ امام و کے صفت کا کا واسطہ آپ کی غصہ پی جانے اور آپ درگزر کی اس عظیم مقام منصد اس احلاق کے الاقا کا واسطہ ہو کے ہم اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا تو کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ بھی شاید غور کیا ہو یا نہیں کیا ہو ہمیں غور کرنا ہوگا بھئی ہمارے امام غصہ پی جاتے تھے ہمارے امام علیہ السلام کے یہ نورانی صفت تھے ہاں جی ان صفات کو زندہ رہنے کا ان صفات کو وسیلہ قرار دینے کا اصل مقصد یہ بھی ہے تربیت بھی مقصد تھے جنگر میں ہاں جی کہ ہمارے امام غصہ پی جانے والے تھے تو ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ میں اپنے امام کی پیروی میں ہاں جی امام کے جو ہے اس سے اخلاق احمد میں کتنا پیروکار ہوں میں اپنے گھر کے اندر اپنے بھی بچوں کے غصے کو کتنا معاف کرتا ہوں ان کے غصے کو پی جاتا ہوں ہاں جی ماں اولاد کے جو ہے اس باپ جو ہے اولاد بچوں کے ماں باپ کی بیوی بی کے تاکہ افراد کی ہر کوئی اپنے اپنی جگہ پر سوچیں کہ ہم کتنا غصہ پی جاتے ہیں ہم اپنے دفتروں میں اپنے ماتح لوگوں میں اپنے خاندان میں گرونی میں محفل و ملس میں ہم لوگوں سے روابط میں ہم کتنا غصہ پی جاتے ہیں آج کل تو دیکھتے ہیں لوگ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر نہ صرف غصہ آتا ہے بلکہ قتل و غارت گری بھی کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوراً مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں آف درگزر تو کوئی صورت ہی نظر نہیں لہذا جان کر ہمیں ہمارے پاق طیب علم علیہ السلام کے سیرت کو دیکھ کر ہمیں ان کی مقدس صفات سے سوال لینا چاہیے دوسرا جو وہ سلابت ہی ہاں جی وہ ابھی مسلک آدمی و سلابت ہی عربی زبان میں جو ہے ایک تو صلاح یسلو و سلب سل نصولی پر لٹکانے کے معنی میں ہے ہاں جی اور دوسرا جو ہے صلاح و صلبہ مضبوط بنانا آپ نے لکھا صلح و یسلو صحت ہونا عربی قام قاموس سلید نام لغت میں لکھا ہے اس کے علاوہ صلیبی اسلم و سلابتاً صلیبی اسلمصلابتاً کا معنی سخت ہونا مضبوط ہونا ٹھوس ہونا چمنا اکرنا اکڑنا ہاں سلم سخت فولادی یہ معنی کیا تو ابھی مسلقہ آدمی و سلابت ہی سے پھر کیا مراد ہو جائے گا امام کی صلابت کا واسطہ تو اس میں جو ہے امام علیہ السلام جو بنو, بنو عباس کے خلفاء میں سے آپ دورے ہارون و رشید کے دور میں آپ ہاں جی آپ کا دور دور خلافہ جو زمانے میں ہارون رشید کا تھا بنو عباس کے ظالم حکمرانوں میں سے اہلیت کے ساتھ ان حکمرانوں بنو, بنو عباس بنو عباس بنومی دونوں کے حکمرانوں کا رویہ اچھا نہیں رہا تو امام علیہ السلام پر اس نے صاحت سے ساتھ کا مشکلات آپ پر ڈالتا رہا ہاں جی آپ کو قید و بند کی زندگی گزارنا پڑا آپ کو ایک قور کے مطابق چودہ سال دوسرے قور کے مطابق سات سال کم سے کم جو اتعداد لکھا ہے آپ کے قید و بند کی زندگی جو ہے جو مسلسل قید میں رکھا چار سال اور جیل ہی میں جو ہے قیدی قید کی حالت میں آپ کو اظہار دے کے انہوں نے شید کیا ہے لہٰذا ولابات یہ کہ مانا کو مند نظر رکھیں تو یہ لفظ اشارہ ہے آپ کے مضبوط اراد امام علیہ السلام کے اور استقامت مضبوط ارادوں اور استقامت جو کہ آپ علیہ السلام نے ہارون رشید جیسے بنو عباس کے ظالم جاوید حاکم کے سامنے اور اس کے مظالم کے مقابلے میں آپ نے دکھایا تھا آپ کو قید و بند میں رکھا چودہ سال یا سات سال کم از کم جو مدت لکھا ہے چار سال لکھا ہے کہ آپ کو جیل میں رکھا اور جیل ہی میں آپ علیہ السلام کو زہر پر زہر دے کر جو ہیں آپ کو شہید کر دے لیکن ان تمام مظالم کے باوجود امام مسک اعظم علیہ السلام کے ارادے میں کوئی لازش نہیں آیا ہاں جی اور استقامت کے ساتھ حق بیانی کرتا رہا اور لوگوں کے ہاں جی رہنمائی فرماتا رہا لہذا جو ہے بس سالاباتی ہی سے جو ہے رائے حق میں اور حق کی تبلیغ میں آپ علیہ السلام کے صبر و استقامت کو وسیلہ قرار دیا ہے ہاں جی رائے تبلیغ میں جو ہے رائے حق میں اور حق کی تبلیغ میں آپ کے صور استقامت کو وصلہ کرا دے آپ کے سیساب پلائی ہوئی دیوار کی مانند جو ان کے ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہا ہاں جی انہوں نے آپ کا جتنے بھی جیل میں ڈالا جو کچھ کیا لیکن امام علیہ السلام اپنی جو حق بیانی ہاں جی وہ آپ نے کرتا رہا امام موسیق عالم علیہ السلام کے دور میں یہاں تک ہیں آپ کے دو صحباب کو آپ کے گھر میں آنے کے ویاروں کو ضرورت نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا یہ امام کا دوست ہے ہاں تو ان کو شہید کر دیتے تھے یا جیل میں ڈال دیتے تھے تو لوگ جو ہے جب آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو گھلی کوچوں میں جس طرح ہمارے گلی کوچوں میں لوگ جو ہے کوئی سامان بھیجنے کے لیے ہاں جی سبزی والے مثلاً یا دوسری کیلا والے آتے ہیں پیاز والے ٹماٹر والے آلو والے بول کے تو اس دور میں بھی لوگ کھجور والے بول کے زیادہ تر وہ کھجور کی خرید بہت زیادہ ہوتی تھی تو خجور والا بول کے آتے تھے تو گھر کے قریب سے تھوڑا سا کھجور والے کوئی چیز کوئی کے اندر دے رہے ہیں امام علیہ السلام کے گھر آنے میں تو اس طرح اندر جا کے فوراً وہ امام سے ملاقات کر کے سلام کر کے یا کوئی چیز پوچھنا پوچھ کے فوراً باہر نکل آتے تھے ہاں جی اس طرح ان عظیم حسین کے گھروں میں جانا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا اس حتیٰ ان کے مظالم تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے امام علیہ السلام نے فولادی دیوار کے طرف مضبوط اور سخت انداز میں ان کے مقابلہ کرتا رہا تو وہ سلابتی سے ملات آپ کے صبر استقامت کا بھی واضح کرا دیا ہے ہاں جی ان کے مقابلے میں اور ساتھ ہی جو ہے آپ کے اوپر ڈائی گئی ان مظالم سخت سے سخت مظالم پیدا بند کی زندگی صحبتیں اس کو بھی جو ہے راہ حق میں جو آپ نے برداشت کیا ہے ہاں جی تو اس برداشت کا آپ کا اس کے مقابلے میں ان ساخی میں اس برداشت صبر استقامت اور ہاں کا مسیلہ کرا دیا اللہ تعالیٰ کی درگاہ نے تو اس دعا کا تجمعہ یہ بن جائے گا کہ اللہ میں امام سے کاظم علیہ السلام کی صفت حلم و بردباری باری یعنی کاظم والے سے صفت حلم و بردباری اور غصہ پی جانے کی جو صفت ہاں جی وہ اور قدرت آپ کے اندر ہے اس کا میں وسیلہ کرا دیتا ہوں اور ہر قسم کی مشکلات اور دشمنی ہیں اور مشکلات اور دشمن کے ظلم و ستم کے مقابلے میں آپ کی فولادی دیوار کی مانً مضبوط اور استقامت کا ہنج کا واسطہ دے کر جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا کرے ہماری دعاؤں کو قبول کرے ہماری درجات کو بلا کریں آگے انتاز حاجات نہ یا قاضی الحاجات یا کاش المحمد یا رافلف البلیات ان تمام وسلوں کا ان سب کو وسلہ دے دے کر ہم اللہ سے جو چیز مانتے ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ اللہ ہمارے حاجتوں کو پورا کرے ہاں جی انداز حاجات نے یا قاضل حاجات حاجرتوں کو پورا کرنے والے آگے راشد درجات وغیرہ اسی ذیل میں پھٹتے ہیں تو امام علیہ السلام کی جو خاص خصوصیات ہاں جی اپنے دوستوں میں اپنے چاہنے والوں میں اپنے گھرانے میں آپ کے اخلاق آپ کے غصہ پی جانے کی صفت اور دشمن کی طرف سے آنے والی ہر مشکلات پریشانی مسائل میں آپ کے صبر و استقامات فلادی دیوار کی طرف جمے رہنا اکاڑ کے رہنا اور کبھی جو ہے ہمیں ان کے مظالم سے تنگ آ کر جو ہے اپنی موقف سے دست بردار نہ ہونے کے عظیم صفت کا واسطہ قرار دیا ہے میں میری دعاقر عالم ان عظیم حسین کے یہ جو ہے صور استقامات ان کے عظیم اخلاقی اقدار کو واسطہ ہم سب کو محمد علی محمد کی دامن تھامے رہنے کی توفیق پھر دار الما خوش امام مسک عظیم کے القابط میں سے باب الحوائش ہے کہ آپ کے اس باب الحوائش حاجرتوں کو پورا ہونے کا دروازہ مولا ہم سب کی حاجرتوں کو تمام ممنی ممنات کی حاجتوں کو مشکلات پریشانیوں کو دور فرما آمین رب